کیا ہے کہ اگر کسی عمل پیر وغیرہ کے پاس جائیں تو وہ ہمارے تمام حالات بتا دیتا ہے جبکہ وہ ہمیں جانتا اور پہچانتا بھی نہیں ہے اور وہ غائب کا علم بتا دیتا ہے ہمارا نام بتا دیتا ہے گھر کے حالات بتا دیتا ہے اس کی حقیقت واضح فرمائیں الحمدللہ ما للہ ماشاء بہت پیارا سوال ہے میرا بھائی جو تو سیرت سے واقف ہیں ان کو تو پتا ہے ابھی جو میں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام صلی کو خود نہیں پتا کہ مجھے کیا مس... مسئلہ ہے فرشتے آ کر اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں کہ آپ پرجادو ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بندہ ہے جو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس وہ دیکھتے ہی سارے حالات بتا دیتا ہے آپ کا نام یہ ہے آپ یہ ہیں آپ کے گھر میں یہ ہے وہ سو فیس صحیح بتا رہا ہے اب یہ کیا ہے یہ نبی صرف کے دور میں ایک لانتی تھا اس کا نام تھا صاف صاف ابن سیاد یہ کہن تھا لانتی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے دعوت دینے کے لئے تو اس خدیش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا دعوت کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جانتا کیا ہے اس نے کہا کہ میں تو تیرے دل کی بات جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی آیات کی تلاوت کی دل میں اس نے اور تو نہ کچھ اچک سکا تو یہ کہہ دیا کہ تیرے تو نے یہ ضرور کہا ہے دکھ کا لفظ ضرور کہا ہے اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے کیا کہا تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا پونچا ہوا ہے اب یہ کیا ہے ذلیل کے پاس یہ گندا ہے گندا جو تجھے دیکھتا ہے تیرا سارا معاملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ پیدا کرتا ہے جو اس کا کرین ہوتا ہے جب آدمی کے ساتھ ایک شیتان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے تمام حالات کو جانتا ہے اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کو موت آ جاتی ہے لیکن اس کے شیطان کو موت نہیں آتی وہ اس کی قبر پہ رہ جاتا ہے جس کو ہم ذات بولتے ہیں اب وہ ساری حقیقت جانتا ہے اسلامتی کے پاس گندے علوم گندے عمل کر کر کے اس نے خود ایک ایسا عمل سیکھا ہوا ہے جس سے وہ آپ کے شیطان سے گفتگو کرتا ہے جیسے ہی آپ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی سرکاروں نہ چھڑے ہوئے اس ٹائم مدینے نماز پڑھ گئے حالانکہ وہ اس وقت تمہارے شاطین سے تمہارے حالات سے اگائی کر رہے ہیں پھر وہ بتاتا ہے ہاں بھی تیرا نام اسلم ہے آج گھر میں دال کھا کر آئے ہو ہاں تیرے اوپر جادو ہوا ہوا ہے جاؤ جا کر دیکھو تمہارے وہ فلاں کمرہ ہے اس کے اندر اس جگہ بیڈ پڑا ہوا ہے اس کے نیچے جو اینٹ نی اینٹ کے نیچے ایک کاغذ ملے گا وہ تاویز ہے یہ اس کو کیسے پتا یہ غائب نہیں ہے ہم غائب کی ڈیفنیشن ہی نہیں سامنے تھے غائب کیا ہے غیب اسباب کے بغیر کسی چیز کا علم رکھنا یہ صرف اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتاتی ہے تو آپ جانتے ہیں غیب یہ نہیں ہے یہ تو اس کے پاس جیسے ایک اللہ تو تقرر میں فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا وہ بتا دیتا ہے اس کے پاس اسباب ہے اب میں چھڑی مار کے گھوڑی کے پیٹ سے بچہ نکال کے دکھا دوں جی یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے یا مشین سے غیب تو یہ ہے کہ اسباب کے بغیر بتایا جائے وہ سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا اب اس کے پاس جن ہے جن انسان کے اندر جا سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے یہ الکھ نبی نے بتایا ہم رد کر دیتے ہیں بغیر دلیل کے کسی چیز کو اللہ کفر کو بھی رد نہیں کرتا بغیر دلیل کے وہ بھی مکھھی کی مثال دیتا ہے ہمارے بعض ان پڑھ جو اس معاملے میں بالکل نااہل ہیں فتوے بڑے بڑے جڑ دیتے ہیں بڑے بڑے رسالوں پہ مضمون لکھ دیتے ہیں بغیر سمجھ کے علی بے نے جانتے اس کام کا لیکن قلم اٹھا لیتے ہیں میرا بھائی اگر کفر کو بھی رد کرنا ہے تو تمہیں دلیل سے رد کرنا پڑے گا جو ایک آدمی آ کر کہتا ہے سلفی صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ لوگ ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے ہم ایک جگہ گئے ہم رات کا وقت تھا ہم نے بولا ادھر مدار پہ کھڑے ہو کے سرکار ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے بس ہمیں کھانا دیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آتا ہے ہمیں بلاتا ہے جی فلانچوئی سب آپ کو بلا رہے ہیں ہم اس کے گھر میں گئے تو ٹائم دیکھا تو رات کا سوا تین ڈھائی کا ٹائم تھا تین کا ٹائم تھا تو انہوں نے بولا جی اب آپ کو کھانا کہاں سے دیں چلیں سرکار سے گزارش کرتے ہیں شاید بھیج دیں اب اس نے چادر بچھائی اور غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو جب چادر اٹھائی تو نیچے گرم گرم کھانے آ گئے آپ کیسے کہتے ہیں یہ کرامتے نہیں ہیں دیکھو میرے بھائی یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو باشعور ہیں زمانے کے اچھے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں باعقل تادوگر ہے خبیص اس نے جنوں کے ذریعے تیرے سامنے کھانا رکھ دیا یہ تو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بوک میں پتھر باندھے اپنے پیٹ پر تو یہ خبیص نعرہ لگا کر غیر اللہ کا اور تیرے سامنے کھانے پیش کر دے یہ ضرور جادو ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے وہ آدمی قائل ہو جاتا ہے اب جب یہ مجھے بتا رہا ہے نام سارا کچھ بارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے ہیں دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لے جا کر ان کو قتل کر دیتے ہیں آپ کو تو ان کے بارے میں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہیں یہودی ہیں اور یہ تمہیں دیکھتے ہوئے تمہارا سب کچھ بتا دیتا ہے اور یہ تم اس کو اللہ کا ولی مانتا ہے یہ کہن ہے یہ جادوگر ہے اس کے پاس جن ہے وہ تمہارے جن سے سارا کچھ پوچھتا ہے تمہارا جن اس کو دکھا رہا ہے اپنا گھر وہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے تو اس میں وہ کیا کمال ہے صرف مجھے علم ہونا چاہیے میں اسے سے کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک کاہن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعلق قتل کر دیا کرتے تھے جادوگروں کو آپ کو ایک ایسا ٹیکنیک بتانے لگا ہوں اپنی گرا میں باندھ لیں کبھی کوئی شعب بعد یہ کام کرتا ہو یہ باتیں بتاتا ہو تو اس کو کیسے ہم نے ضلیل کرنا ہے اللہ کے فضل سے آسان طریقہ بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کہین آیا آ کر اس نے بولا حضرت عمر نے کہا تم کیا جانتے ہو جو تو سوچ میں جانتا ہوں جو تو سوچے گا میں بتا سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہاتھ کر کے چند کنکریاں اٹھائیں گن کر اپنے ہاتھ میں اس کے سامنے رکھا بول اس میں کیا ہے اس نے کہا اس میں کنکری ہیں کتنی ہیں اتنی ہیں حضرت عمر لا جواب ہو گیا کہ واقعی اتنی ہیں اب دوبارہ انہوں نے حکمت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی انہیں اب دوبارہ انہوں نے کنکریاں اٹھائیں بغیر گنے ہوئے پہلے گنی پھر بغیر گنے ہوئے پھر اس کو بولا بتا اس میں کیا ہے اس نے بولا یہ کنکریاں ہیں کتنی ہے کہتا ہے نہیں بتا سکتا نکتے کو سمجھیں کہتے نہیں بتا سکتا یہ تمہارا کرین بھی گن رہا ہے اس کبھی کا تعلق ہے تمہارے کرین سے باتیں کر رہا ہے تمہارے جن سے باتیں کر کے اس سے پوچھ لیتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ تیلی پیتھی یہ ٹیلی پیتھی ویتھی نہیں ہوتی یہ سب شاطین ہوتے ہیں یہ سب جادو ہوتا ہے یہ جنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کا یہ چلے کر کے انہوں نے ایسی بکواسیں حاصل کی ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے جنوں کو قابو کیا جنوں کو ایک نے قابو کیا وہ صرف ہیں سلمان علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام نے بھی اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا کہ میرے مجھے اگر اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا یہ ایکچوئل چلا کرنے والے جنوں کے قابو میں آ جاتے ہیں وہ بڑا شیطان ہوتا ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے جو پھر ان سے اپنے معاملات کرواتا ہے اپنی باتیں منواتا ہے یہ سمجھ کے ہمارے پاس روحانی قوت آ گئی ہے یہ ہے میرے بھائی اس بات کا جواب اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی تو فیق فرمائے بھائی یہ سوال کیا میرے بھائی